و وكانوا رحيم من عاشوا من داود وسليمان من 16 قدني ويعرف الله محمد بن علي قال عبد الله بن صقر سمي ور ابن مخرمہ اور مروان ابن حکم کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل مکہ نے صلح کی تھی ایک تو دس سال تک جنگ کو اٹھائے رکھنے پر یعنی جنگ نہ کرنے پر یا امنوفی ہندن ناس ان سالوں میں لوگ آپس میں امن و امان کے ساتھ رہیں دوسرے ولا انا بیننا اِی بتن مکفو اور اس بات پر سلاح کی تھی کہ ہمارے درمیان قیمتی کپڑوں کی محفوظ گٹھری رہے گی آئی کپڑوں کی حفاظت کا صندوق اور اس بات پر کہ ہمارے درمیان قیمتی کپڑوں کی محفوظ گٹھڑی ہوگی کیا مطلب کہ جیسے قیمتی کپڑوں کی محفوظ گٹھڑی کو چھیڑا نہیں جاتا اسے بار بار کھولا نہیں جاتا تو ایسے ہی اس معاہدے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی اس کی پوری پابندی کی جائے گی وہ ان لا اسلالا و لا اور اس بات کے اوپر کہ نہ تو کھلم کھلا غارت گری ہوگی اور نہ چھپے چوری کوئی خیانت ہوگی نہ کھلم کھلا غارت گری ہوگی اور نہ ہی چھپے چوری کوئی خیانت ہوگی مطلب یہی ہے خلاصہ کہ اس معاہدے کی پوری ہر فریق اس معاہدے کی پوری, پوری پابندی کرے پڑھیے ابن عطیہ کہتے ہیں کہ مقہور شامی اور ابن عبی اور ابن ابی زکریہ یہ دونوں خالد ابن مادان کے پاس گئے وہ امل تو معاہوم اور میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا فحت دسانہ انجوبیر ابن نفیرین تو خالد ابن مادان نے ہم سے جبیر ابن نفیر کا واقعہ بیان کیا خالد ابن مادان کہتے ہیں کہ کالا جبیر ان طلق بنا الا ذی مقبر جبیر ابن نفیر نے کہا کہ ہمیں لے چلو ذی مخبر کے پاس یہ زی مخبر کون تھے رجول من اصحاب نبی صاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب تھے عط ہم لوگ پہنچے زیم اقبر کے پاس فسا الہ عَنِ انل تو ان سے جبیر ابن نفیر نے پوچھا ہدنا یعنی سلاح کے بارے میں کہ وہ سلح کا کیا واقعہ ہے رومیوں کے ساتھ فکال تو زیم اقبر نے کہا سمی تو رسول اللہ صلی اللہ یقور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ست الروم ہنر روما اگلے زمانے میں تم لوگ صلاح کرو گے روم والوں سے امن و امان والی صلاح و تزون انتم تم وہ ادب مورا اور لڑو گے تم اور وہ رومی مل کر کے اپنے علاوہ دشمن سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبیر ابن نفیر کو یہ حدیث معلوم تھی لیکن انہیں ان انہوں نے ان نہیں سنا تھا اب ان کو معلوم ہوا ہوگا یہ زیم اقبر نے یہ حدیث براہ راست حضور سے سنی ہے تو سند کو عالی بنانے کے لیے ان کے اندر یہ جذبہ ہوا کہ ہم براہ راست ذیم اکبر ہی سے اس حدیث کو سنیں اس وجہ سے وہ زیم مخبر کے پاس گئے تھے انہوں نے یہ حدیث سنا دی اور باپ سے مناسبت یہ بھی ہے بہرحال رومی بھی روم والے عیسائی تھے وہ بھی تو غیر مسلم تھے نا لیکن ان کے ساتھ سلا کی ان کے ساتھ کی پیشین گوئی کی اب یہ اور بات ہے کہ یہ تو پیشین گوئی ہے نا یعنی اخبار اما سیق اخبار اما سیق ایسی چیز کے بارے میں خبر جو آئندہ زمانے میں پیش آئے گی اور یہ حجت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہاں اس سے بحث نہیں ہے اصل تو یہ دکھانا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی سلح کی جا سکتی ہے <تصفح> <بڑھے> <تصفح> قل من أشعبي قل إنهم قد أعطوا ورسوله فقال محمد الموسلم وتفق <تصفيق> على رسول الله فتحبوا أن أقلوا مباركا قَالُوا لَن نَّظْلِمَنَّكَ وَلَكِنَّنَا نَحْنُ نَظْلِمُكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْتَ أَجَلُّ مِنَّا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَلَكِنَّهُ ذَرَّنَا لِعَذَابِنَا قَالَ قَدْ نَحْنُ لِأَولَاكُمْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَسْبُغُونَ وَحَرِيًّا بِنا قَالُوا مُحِقْتَ وَبِاسْمِ رَبِّكَ شخص کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی پابندی ضروری ہے ایسے شخص کو دھوکہ دے کر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جس شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں جس دشمن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تو اس کو غافل پا کر قتل کر دینے کی گنجائش ہے کیونکہ بہرحال وہ دشمن ہے تو اس بات باب میں بیا کہ دشمن پر حملہ کیا جائے اس کے غفلت کی حالت میں علاغیر رتین دشمن پر حملہ کیا جائے اس کے غفلت کی حالت میں وہ یوتشب بہو اور ان کو اشتباہ میں ڈال دیا جائے حضرت اس عدیز کے اندر کاب ابن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ ہے کاب ابن اشرف کا آس راسن سے معاہدہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کی کوئی مدد نہیں کریں گے لیکن اس نے عہد کی خلاف ورزی کی اور غزو بدر کے موقع پر اس نے قریش مکہ کی مسلمانوں کے مقابلے میں قریش مکہ کی ہر ممکن مدد کی اور جب مکہ والوں کو شکست فاش ہوئی ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو یہ مکہ گیا اور اپنے اشعار کے ذریعے ان کو مسلمانوں کے خلاف خوب ورغلایا ویسے بھی وہ جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شتم کیا کرتا تھا ان کی ہجو اور مذمت میں اشحف کہا کرتا تھا اس پس منظر میں حدیث کا ترجمہ سنیے کہ اللہ کے رسول صاحم نے فرمایا من لاب ابن اشرف کون ہے جو کابے, کاب ابن اشرف کا کام تمام کرے کون ہے جو کاب ابن اشرف کا کام تمام کرے فاً قدآ اللہ و رسول ہو اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کو ادیت پہنچا رہا ہے اللہ کو کیا اذیت پہنچے گی اور کون اذیت پہنچا سکتا ہے مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے یا اللہ کی شان کے اندر ایسی باتیں کہتا ہے جسے سن کر کے ہر مسلمان کو ادیت ہوگی فقام محمد ابن مسلمہ فقال انا یا رسول اللہ محمد ابن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں اے اللہ کے رسول یہاں تو یہ ہے کہ محمد ابن مسلمہ کو آپ نے حکم دیا تھا تیار ہوئی لیکن دوسری بات روایات یہ ہے کہ آپ نے ساد ابن معاذ سے کہا تھا لیکن کوئی تعارض نہیں ہے سادب ابن معاذ سے بھی کہا اور ساد ابن معاذ نے پھر محمد ابن مسلمہ کو تیار کیا اس کام کے لیے تو محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں انجام دوں گا اللہ کے رسول اتو ہب ان ابت کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں قالا نام آپ نے فرمایا کالا محمد ابن مسلما نے کہا فضن لی ان اکولا شہین تو پھر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ بھی کہوں مطلب اس کو اشتباہ میں ڈالنے کے لیے جھوٹ یہ یا سچ جو میں چاہوں کہ وہ دھوکے میں پڑ جائے کالا نام آپ نے کہا اجازت ہے فتاح محمد ابن مسلمہ کاب ابن اشرف کے پاس آئے فقال اور کہا ان حاضر رجولہ قد سعالانہ سآل سادہ کرتا وقد انانا سفید جھوٹ نہیں ہے تو ہے محمد ابن مسلمہ نے کاب ابن اشرف سے کہا کہ یہ شخص ہم سے جو ہے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتا ہے وقت ان نہ آنا ان او آنا اور اس نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے ہی شکایت کا انداز بات تو صحیح ہے نا بھائی اور زکوٰۃ کے تو آپ ترغیب دیتے ہی ہیں اور ہمیں پریشان کر رکھا کیا مطلب یعنی یہی احکام خدا چناب پر ان کے عمل پر زور دے کر تو ظاہر تو ہے کام دی پر عمل کرنے میں پریشانی ہے ہی لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کا جو سوال اس شخص نے مراد حضور صاحب اس شخص نے یہ شخص ہم سے صدقہ مانگتا ہے اور اس نے تو ہم کو پریشان کر رکھا ہے وہ خوش ہو گیا تلا تو قعب ابن نشر نے کہا وہ آئی دن ملا یم الو ملالن اختانا لم لَا لند لام تاکد بالون سکیلا کے ساتھ لتا مل ابھی کیا اور اگتاؤ گے اس سے یعنی ابھی دیکھا ہی کیا ہے کالا محمد ببلمان نے کہا کیا کریں غلطی سے اتباع نہ ہوں ہم نے اس کی بھی کر لی و نُ نک رہا اور ہم ناپسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کو اچانک چھوڑ دیں یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے وقد خیت اب آگے کہتے ہیں وقد آردنا اس وقت آپ کے پاس ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں ایک وسق سخ کوشک ہے وسقن کہا یا وسقین کہا ایک وسق یا یہ کہا کہ دو وسق اناج قرض دے دو انتش لفنا و او وسقین ہم چاہتے ہیں کہ تم قرض دے دو ہم کو ایک وسق یا کہا دو وسق غلہ آخر مصیبت کے وقت میں اپنے ہی کام آتے پال اس نے کہا اشعی ان ترہن ترہن تر کیا چیز میرے پاس رہن رکھو گے قال وما تو منا انہوں نے محمد مسلمان نے کہا تم ہم سے کیا چیز رہن رکھوانا چاہتے ہو فقال نسا تمہاری بیویوں کو قالو محمد بن اسلم اور ان کے ساتھ جو گئے تھے اس میں خود ابن اشرف کا رضائی بھائی ابو نائلہ بھی تھا ان لوگوں نے کہا سبحانتا اجمل العرب آپ اربوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں عورتیں تو خود بخود خوبصورت آدمی کی طرف مائل ہوتی ہیں نہ رہو کا نساء نہ ہم تمہارے پاس اپنی بیویاں رہن رکھ دیں کہ کبھی وہ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آئے ایک طرح کا مداخ فیقون ازال کا آرن علینا یہ تو ہمارے لیے بہت عیب کی بات ہوگی کالا اس نے کہا فتح ہنونی تم اپنی اولاد کو ہمارے پاس رہن رکھ دو کال انہوں نے کا سبحان اللہ تعجب ہے یوسب ابن و ہمارے بچوں کو گالی دی جائے گی فاقالو مخالفت کے وقت میں کہا جائے گا روہینتا بس اوسک ہے تم وہی تو ہو جسے ایک وسط گیہ کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا کالو اب خود ہی کہا نہ پلاننگ کے تحت تھا نہ رہ کا اللہ یوریدو اسلحہ ان کی مراد اسلحہ سے ہم تمہارے پاس زیرہ یعنی ہتھیار رکھیں گے تعلا نام کہاں ٹھیک ہے اب یہاں کچھ محدوف ہے مطلب طے ہو گیا ہوگا کہ رات میں ہم اسلحہ لے کر کے تمہارے پاس رہن رکھنے کے لیے آئیں گے پلما اتا تو جب رات میں محمد ابن مسلمہ اس کے پاس آئے ناداہ تو اس کو آواز دی اور آواز کس دی تھی اسی کے رضائی بھائی ابو نائلہ نے فخارا جا ہی وہ باہر نکل کر کے آیا وہ متعین درا آلے کی وہ خوشبو لگائے ہوئے تھا یلظہ راسو اس کے سر سے یعنی سر کے بالوں سے خوشبو آ رہی تھی روایت میں آتا ہے کہ تلقت بھی امرا یعنی اس کو جو ہے اس کی بیوی بی پکڑ کر کے چیمٹ گئی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس آواز کے ساتھ خون, خون, دے, خون کا رنگ خون کی سرخی دیکھ رہے ہوں تم اس وقت کہاں جا رہے ہو کہا نہیں وہ تو محمد نے مسلمہ اپنا دوست اور وہ اپنا بھائی ہے وہ نائلہ ہے اور یہ کہہ کر کے باہر آ گیا فلما انجالا سا تو جب محمد بن مسلمہ کابن اشرف کے پاس بیٹھے وقت خان جا اما بن افرین سلاستین اور اور محمد بن مسلمان کے ساتھ تین یا چار افراد اور آئے تھے فضا کرو لہ تو لوگوں نے اس سے کابن اشرف سے اس کی خوشبو کا ذکر کیا کہ آپ کے مدن سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کال اس نے کہا پھول کر کے کیوں نہ آئے ہندی فلانا و یا آر انا میرے پاس سلانی عورت ہے جو تمام عورتوں میں سب سے زیادہ عطر کی ہے کال محمد مسلمان نے کہا تاجنولی فاشم کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ آپ کے بالوں کو سونگ لوں قال نام ہاں سونگو اور کس لیے فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فی راسی محمد نے مسلمان نے اس کے سر کے بالوں میں اپنا ہاتھ ڈالا ایسے فَشَمَّهُ اور اس کو سونگا کالا چھوڑ دیا مطمئن کرنے کے لیے کہا ادو دوبارہ سون لوں کالا نام اس نے کہا ہاں جس طرح چاہو سونگو فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فی اپنا ہاتھ اس کے سر کے بالوں میں ڈالا سونگنے کے بعد اچھی طرح مٹھی میں بالوں کو لپیٹ لیا فلم مستم کرا ملو تو جب اس پر پوری طرح قابو پا لیا تو ساتھیوں کو مخاطب کیا دوم نکم لو اپنا کام کرو فضا رب حتی قتل اس کو مارا یہاں تک کہ مار ہی ڈالا یہ ہے واقعہ کابل اشرف کے قتل کا اس کا جو ہے اس کو قیلہ کہتے ہیں اب وہ قیلہ کیا اردو میں جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گڑھی تو کنڈر کی شکل میں ہے میں نے دیکھا ہے اور وہاں بتلا لوگوں کے اس جگہ آس پاس جتنی زمین ہے سب شیوں کے قبضے میں نے کہا حق بحقدار سے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المان کد الفت کا قیدا یقید تق ایدن روکنا اور فتح کے مانے فاتح کا یف ٹوکو باب نسرا سے بھی اور فاطح کا یف باب ذربا سے بھی اس کے معنی آتے ہیں کسی کو اس کی غفلت کی حالت میں قتل کرنا تو المان وقت الفتح کا ایمان روکتا ہے کسی کو غفلت میں قتل کرنے سے لا یف ٹوکو مؤمن۔ مومن کسی کو غفلت میں قتل نہیں کرتا <تصفح> تو پھر کابل نے اشرف کو ابھی غفلت میں نہیں قتل کیا جو تلاش کر رہے تھے اس کے سر میں سے <تصفح> جو کو چھوڑ کر جو والے ہی کو مار ڈالا پہلے ہی ہم نے بتلا دیا تھا کیا یہ قتل اعلی غزرتن اور ہے اور قتل اعلی گزرین اور ہے ثانی سے ممانات ہے جس سے کوئی معاہدہ ہو سمجھے نا تو اس معاہد کو جو ہے غفلت میں کرنا وہ ممنوع ہے اور یہاں اس نے تو عہد کی خلاف ورزی کی تھی معاہدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے لیکن رزو بدر کے موقع پر اس نے اہل مکہ کی ہر ممکن مدد کی تھی تو پھر اس کا آہ کہاں رہا <تصفح> مصرون یہ ہے کہ سفر میں آدمی جب کہیں اونچائی کے اوپر چڑھے تو تقبیر کہیں اور جب نشیب میں اترنے لگے تو تصویر پڑھیں سبحان اللہ حضرت عبداللہ انور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے یا حج سے یا عمرہ سے لوٹتے تو یوکبرو کل شرف تکبیرات تو زمین کی ہر اونچائی پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے اور پڑھتے سے لا الله واہدہ لا شریق له, له المرک الہ الحمد و رق السین قدیم آ ابونا تا ابونا آبدنا سادون ہا مدون صدق اللہ ودہ نہ سرا ابدہ وحادم الحداب وحدہ ابتدا میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ وسلم کی مجلس سے کوئی اجازت لے کر اٹھ جائے بلکہ آیت قرآن کی آئے تھے سورہ توبہ کے اندر انما یستا اللذین لا یومینا بلاہی والیوم آصف <الْآخِر> سمجھے ابتدا میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ وسلم کی مجلس کے دوران کوئی اجازت لے کر اٹھ کر چلا جائے بلکہ دوران مجلس اٹھ کر جا... چاہے اجازت لے کر کے جائے لیکن اٹھ کر جانے کو منافقین کا عمل بتایا گیا ان نماز اللزین اللہ یومن بلّاہ ولیومل آخر آپ سے جانے کی اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ منافقین ہوئے نہیں ہوئے بعد میں سورہ نور کے اندر آیت نازل ہوئی انم المن الدین عامر الب اللہ و رسولی پیدا قانون اللہ امر جامین تو وہ اٹھ کر نہیں جاتے یہاں تک کہ اللہ کے اولن تو یہ ہے کہ ایمان والے درمیان میں وہ مجلس آپ کی مجلس سے اٹھتے ہی نہیں اور اگر کوئی شدید ضرورت ہو تو جب اجازت لے کر کے جاتے ہیں اس کا مطلب منافقین تو چپکے سے سرک لیتے تھے منافقین تو چپکے سے سڑک لیتے تھے بغیر اجازت نہیں لیکن ایمان والے اجازت لے کر اٹھتے ہیں تو پہلے تو اجازت لے کر کے جانے کی بھی ممانت تھی سورہ توبہ میں مذکور ہے اور بعد میں اجازت لے کر جانے کا جو ہے اجازت ہو گئی حکم ہو گیا تو اس وجہ سے سورہ نور کی آیت سے سورہ توبہ کی آیت منسوخ ہوئی ابن عباس کہتے ہیں کہ لا باللہ بلائے آخر نہیں اجازت مانگتے آپ سے جانے کی وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مومنین مخلصین بلکہ اٹھ کر جانے کی اجازت کون مانگتے ہیں وہ اگلی آیت میں ان نما یستہ دنک الدین لین بلاہ ولی اجازت وہ کو مانگتے ہیں جن کا اللہ آخرت پر ایمان نہیں ہے علی یعنی منافقین تو کہتے ہیں حت آحا النور فنور اللہی النور اس آیت کو منسوخ کر دیا اس آیت نے جو سور نور میں ہے سورہ توبہ پہلے ہے سورہ نور کا نزول بعد میں ہوا ہے کیا ہے ان المؤمنون الزین عامن الب اللہ و سے لے کر غفور الرحیم تک اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ایمان والے آپ کی مجلس سے نہیں اٹھتے یہاں تک کہ آپ سے اجازت طلب کر لیتے ہیں رہے منافقین تو وہ بغیر اجازت کے چپکے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو سورہ نور والی آیت ناسخ ہوئی اور سورہ توبہ والی آیت منسوخ ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ اس میں ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے سورہ توبہ والی جو آیت ہے اس کا تو مضمون یہ ہے کہ جہاد وغیرہ میں جانے کے وقت شروع شروع میں تو یہ منافقین بھی ساتھ ہو لیتے ہیں اور پھر آگے جا کر کے راستے میں کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ سے واپس جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور یہاں جو سورہ نور میں ہے وہ جہاد کی بات نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واض و نصیحت کی جو مجلس ہوتی ہے اس مجلس کی بات ہے کہ ایمان والے آپ کی مجلس سے نہیں اٹھتے ہیں اور اگر کوئی شدید تقاضا ہو اور ضرورت ہو تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے ہیں برخلا منافقین کے کہ وہ کروڑ بدلتے رہتے اور آخر ایک دم موقع پا کر کے نظر بچا کر چوکے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اس میں نسخ کی کوئی بات ہی نہیں پڑھی شنا اگر کوئی امیر اور حاکم کسی شخص کو کسی مہم پر بھیجے اور وہ شخص معمور اس مہم کو انجام دینے کے لیے جائے اور کامیابی کے ساتھ انجام دے دے تو وہیں نہ رہ جائے بلکہ اسے چاہیے کہ امیر اور حاکم کے پاس جس نے اس مہم پر بھیجا تھا کسی آدمی کو بھیج کر اطلاع کرا دے کہ ہاں جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہ کام انجام دے دیا گیا ہے تاکہ انتظار کی زحمت سے وہ بچے بابل فی ستی البوشار بشیر کی جمع خوشخبری لانے والا اچھی خبر پہنچانے والا حضرت جزیر کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے الا تری من منزل خالصتی کیا تم مجھے راحت نہیں دلاؤ گے ذل سے یہ ذل خالصہ یمن کے اندر چند قبیلوں کا بتخانہ تھا یمن میں چند قبیلوں کا بت خانہ تھا اس کا نام تھا ذل اس کو القاعبۃ الیمانیہ بھی کہتے تھے الکابت الیمانیہ بھی کہتے تھے کیا نہیں راحت دلاؤ گے مجھے ذوال سے پتاحا تو حضرت جریر زول پہنچے فہر رکھا اور اس کو جلا ڈالا اس میں اختصار ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت جریر ڈیڑھ سو سواروں کو لے کر کے گئے اور ذوال کو توڑا اور توڑنے کے بعد اس میں آگ لگائی اور اس کے پجاری کو قتل کر ڈالا بَعَسَ مِّن نبی صلی اللہ علّت وسلم یو کا نا ابا ارتاط پھر قبیل احمس کے ایک شخص کو جس کی کنیت ابو ارتاط تھی بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس یو بش شیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کے لیے کہ ذوالخلاصہ کو ہم نے جلا ڈال سمجھے نا تو مضمون یہی ہوا کہ جب کوئی امیر کسی شخص کو کسی کام پر معمور کرے اور وہ شخص سے معمور جا کر اس کام کو کامیابی کے ساتھ انجام دے دے تو اسے چاہیے کہ امیر کو اطلاع کر دے تاکہ وہ انتظار کی زحمت سے بچے پڑھیے وبه قال حتى هنبن سرقا ويأتغل أمرو عبي قال أخضر ليه مشاعرني شهاد قال أخضر لي أكضر محمد بن معك بالذالي قابل مالك أن الله المجعب قال سمعتك أبن بارك من رضي الله قال عم وعنه منه قال كان النبي صلى الله عليه وسزر وإذا قطب من سفد فضع في المشدين قابل ركاتين ثم وجرس للناس وبسرح الحديثة پاروڑ <تصفيق> راہی کے فقہ ثم صلى صبح صباحا على ناویل من من قلت لا فثم الى ساجدني اعتاكم من والدين غشین قال ما جاءني یہ حضرت کعب ابن مالک کے توبہ کے قصے کا کچھ حصہ ہے ردوے تبو آپ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کہیں ردوے کے لیے جانا ہوتا تھا تو آپ تیاری کا حکم دے دیتے تھے اور بتا دیتے تھے ایک جگہ چلنا ہے عام طور سے رخ نہیں بتاتے تھے کہاں چلنا ہے کیا لیکن چونکہ تبو یہ مدینہ سے دوری کے اوپر تھا موسم بھی بہت سخت تھا اور بڑے لشکر سے مقابلہ تھا تو یہاں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے اس لیے سب کچھ آپ نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ جلدی سے تیاری کر لو <خز> یہ حضرت کاب ابن مالک مومنین مخلصین میں سے ہیں اور صاحب حیثیت بھی تھے یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے کوئی ادر نہیں تھا لیکن بات نے فرمایا تو بس یہ سوچ کر کے کہ ارادہ تو پکا تھا جانے کا لیکن کر لیں گے تیاری بھی تو اتنے دن یہ دن ہے پھر ایک دن رہ گیا کر لیں گے اور اس طریقے سے ارادہ بھی کیا اور لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ گئی جس سے تیاری نہیں ہو سکی یہاں تک کہ لوگ نکل گئے تب بھی ارادہ تھا میرا کہ چلو کوئی بات نہیں میں جا کر کے شریک ہو جاؤں گا لیکن تھوڑے دن گزرے تھے خبر ملی کہ واپس آ رہے ہیں وہاں سے اب اور آخری دن تک اطلاع ملی کہ آپ تو مدینہ کے قریب آ گئے ہیں آفسر کا معمول یہ تھا کہ جب کہیں لمبے سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے دو رقع نماز پڑھتے تھے وہیں بیٹھ جاتے تھے تاکہ اگر کسی کو ملاقات کرنی ہو تو یہی مسجد میں آ کر کے ملاقات کر لے گھر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے خیال بزاتے ہیں کہ تقریباً اسی نبے آدمی نہیں گئے تھے اور وہ سب زیادہ تر منافقین تھے اپنا قصہ انہوں نے خود بیان کیا کہ جب سب لوگ چلے گئے تو اب یہاں میں دیکھتا سناٹا اگر کوئی نظر بھی آتا تھا تو وہی سا نظر آتا تھا کہ جس کے متعلق ہم لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ مومن مخلص نہیں ہے ایسے ہی لوگ رہ گئے تھے خیر عام طور سے جو نہیں گئے تھے انہوں نے جا کر کے اپنا جھوٹا عذر بیان کیا آپ نے ان کے اجر کو قبول کیا بات ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا لیکن میں نے سچ سچ بیان کر دیا صاف صاف کہ اللہ کے رسول میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالی آپ کو مطلع فرما دے گا میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا اور مجھ سے غلطی ہوئی میں نہیں گیا بس آپ کا ٹھیک ہے انتظار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بعد میں معلوم کہ انہیں کتنا دو آدمی اور تھے جنہوں نے سچا سچا واقعہ بیان کر دیا تھا تو وہی آپ پر نازل ہوئی آپ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ ان تین سے کوئی سلام کلام نہ کرے یہ بہت سخت دن تھے ان کے لیے کہ جن کو بہت ہی گہرا دو سمجھتے تھے بیان کرتے ہیں کہ ان سے بھی میں ملا اور میں نے سلام کیا میرے سلام کا جواب نہیں دیا بار بار سلام کیا لیکن کچھ نہیں بولے اور وہ دو تو بچارے کمزور تھے وہ گھر ہی کے اندر پڑے رہے اپنے لیکن میں چلنے پھرنے کے قابل تھا میں بازار بھی جاتا تھا لوگوں کے درمیان بھی گھستا تھا کہ شاید کوئی کچھ بولے لیکن کوئی مجھ سے نہیں بولتا تھا اور جیسے کہ قرآن نے بیان کیا وضاقت داقت علیہ مزرد زمین کشادہ ہونے کے بعد بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی یہاں تک کہ چالیس دن اسی حال میں گزرے تو آپ وسلم نے ایک اور پیغام بھیجا کیا کہ اپنی بیویوں سے الگ رہو یہ بڑا سخت مسئلہ تھا میرے علاوہ جو دو تھے ان میں سے ایک بیوی تو حضور علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ میرے شوہر وہ بہت ہی جو ہے ضعیف ہے ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے اور ویسے بھی ان کا روتے روتے برا حال ہے آپ اجازت دیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے خدمت کر سکتی ہو قربت نہیں ان کو بھی کہا حضرت نے مالک کو بال دوں نے کہ فلانے کی بیوی گئی اور اجازت لے آئی ساتھ رہنے کی تم بھی اپنی بیوی کو بھیج دو دوسروں سے اجازت حاصل کرنے کہا میں نہیں بھیجوں گا بل تو اس لیے کہ آپ سراسر پتا نہیں کیا جواب دیں اور دوسری بات یہ کہ میں ان کی طرح اتنا ضعیف اور بوڑھا نہیں ہوں میں جوان ہوں بہرحال اسی طرح سے پچاس دن گزرے اور ایک رول فجر کی نماز اپنی چھت کے اوپر پڑھ رہے تھے کہ کوئی دوڑا دوڑا آیا دور ہی سے اس کی آواز سنی بشارت بس اسی وہ سدے میں گر گئے کہ اس کے علاوہ اور کیا بشارت ہو سکتی ہے پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تمام صحابہ نے دوڑ کر استقبال کیا تو اس باب کا عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس کسی چیز کی خوشخبری لے کر کے آئے تو اسے کچھ دے دو اسی کا بیان ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ اللہ نقاب کہتے ہیں کہ میں نے قابض مالک سے سنا کہ نبی علیہ السلام جب سفر, کبھی سفر, سے, آ, سفر سے آتے تھے بادہ ابل مسجد تو سب سے پہلے مسجد میں آتے فرق یہ رقت مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے سبہ جال للناس اناس لوگوں سے ملاقات اور ان کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جاتے وقت ابن السارہ الحدیثہ اور یہ اوپر صنعت میں ابن سرا ہے نا ابن سرا نے بہت کچھ باتیں بیان کی اس میں آگے کہا اور اللہ کے رسول علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کر دیا ہم لوگوں سے بات چیت کرنے سے اوہ سراسا ان میں سے ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو حتہ ادا تالا یہاں تک کہ جب ہمارے اوپر مدت لمبی ہو گئی چینی نہیں آ رہا تھا تصور تو جدارہ ہائت ابی قطادہ تھا تو میں ابو قطادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا یعنی دیوار پھلان کر ان کے پاس پہنچا حائط کے باغ کے ہیں میں ابو قطادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر گیا وہ ہوا ابن امی وہ میرے چچیرے بھائی تھے چچیرا بھائی کسے کہتے ہیں باپ کے بھائی کے بیٹے کو تو ایسا نہیں ہے مطلب یہ کہ خاندان کے اعتبار سے رشتہ جو ہے بہت دور تک چلتا ہے نا فسلم تو میں ان کو سلام کیا فو اللہ امار ردا علیہ السلام انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا صمہ صلی تو صبح صباہن خمسی نہ بہت من بولتنا پھر میں نے پچاسوں رات کو صبح کی نماز پڑھی اپنے گھر کی چھت پر فسمی تو صارخن میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی یا کابل مالک اب اے اے کابل مالک تمہیں بشارت ہو فلم اللہ سمی تو جب آیا میرے پاس وہ شخص جس کی آواز سنی تھی میں نے جو مجھ کو بشارت دے رہا تھا نزا تو لہو سو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار دیے کسو تو ہما ہو اور دونوں کپڑے میں نے اس کو پہنا دیے فن تل پھر میں چلا حتہ ادا دخلۃ المسدہ یہاں تک کہ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول ساسن بیٹھے ہوئے ہیں، فقام الیہ تلحت ابن اب یو ہر وین تو طلحہ ابن عبید اللہ انصاری دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے حتّی صافی واہن نانی یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے مسافہ کیا اور مجھ کو مبارکباد دی یہ تو سارے صاحبہ نے مسافہ کیا مبارکباد دی لیکن تنہا یہ تنہا ابن عبید اللہ ایسے سے جو باقاعدہ میرے لیے کھڑے ہو گئے بس